علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب و شفا اور کتاب و شفا کی دو شرح ایک تو حنفیوں کے بہت بڑے امام علامہ ملا علی قاری رحمت العلیہ کی شرح اور ایک ہے حضرت شہاب الدین کی شرح حضرت علامہ شہاب الدین خفا شفا شریف کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر ماویہ کے شان میں کوئی گستاخب بے ادبی کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا صحابہ کا ادب کیا جا جو کچھ ان سے کام ہوئے وہ, وہ جانے ان کا خدا جانے ہم اور آپ کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات بتا دوں اس کو دل میں رکھ راسک کر لیں یہ کسی نے حضرت عمر بن عبد العزیز سے پوچھا یہ جو حضرت علی حضرت امیر معامیہ میں جھگڑا ہوا لڑائی ہو ہزاروں لوگ اس میں شہید سینکڑوں لوگ اس میں شہید ہوئے اس میں کیا معاملہ تھا کیا سلسلہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ بتاؤ کیا ہم اس جنگ میں موجود تھے انہوں نے کہا نہیں کیا ہماری اس جنگ میں تلواریں چلی اسے واب دیا کہ نہیں فرما جو اللہ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں کسی صحابی کی شان میں کوئی ایسا لفظ جو تصویر کا ہو تحقیر کا ہو مذہب اہل سنت میں بولنا جائز نہیں یہ تو علماء نے لکھا ہلکی پھلکی بھی کوئی حضرت امیر ماحول پر کسی قسم کی گفتگو کرے ان کی خطاء ان کے معاملات کو بیان کرے وہ سنی نہیں رہے گا اور اہل سنت کا مذہب یہ تمام صحابہ کرام علیہ مریدوان کا ادب اور احترام کیا جائے